اچھا یا رسول اللہ کہنا اس کے بارے میں خود مولانا احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا کا کچھ کو کیا وہ اشار میں نے سنایا تھا تو اس میں یہی ہے جواب یا اچھا انہوں نے جو کہا وہ ہدایہ کی بخشش جن نمبر دو سب پچاس پر ہے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کہنے میں بڑی تفصیل ہے بعض طریقے جائز اور بعض طریقے ناجائز ہیں بے شک رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں قبر شریف کے پاس درود السلام پڑا جاتا ہے تو آپ خود سنتے ہیں اور کسی دور دراز مقام سے صلاح السلام بھیجا جائے تو فرشتے آپ کے خدمت اقدس میں بالآما یعنی بھیجنے والے کے نام کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں حدیث شریف میں ہے مص اللہ علیہ قبری سمیا تو ہو وہ منصلہ علیہ لکھ تو ہو یعنی جو کوئی میری قبر کے پاس سے ضرور پڑتا ہے میں خود سنتا ہوں اور جو کوئی دور سے مجھ پر ضرورت بھیجتا ہے وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے مشکار شریف ملاحظہ فرمائیں خطاء رحیمیہ دوسری حدیث میں ہے بن اِنَّ عمتی اِنَّ خدا تعلی فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کر دی ہے جو زمین میں گشت کرتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلات و سلام مجھے پہنچاتے ہیں یہ اختلاف امت کے حوالے سے ہے جن نمبر ایک صفحہ تینتالیس مطلب یہ ہے کہ نزدیک ہو یا دور صحیح عقیدہ کے ساتھ صدارۃ سلام پر وقت یا رسول اللہ کہا جائے تو وہ جائز ہے مگر یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دور سے پڑے ہوئے درود السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعۂ فرشتہ پہنچائے جاتے ہیں خدا کی طرح بنفس سے نفی سن لینے کا عقیدہ نہ رکھے اسے طرح اطخیاتوں میں السلام علیکی النبی کہہ کر سلام پہنچایا جاتا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں نیز قرآن پاک پڑھتے وقت یا ایود مزمل عبارت کے طور پر پڑھا جاتا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں اس کو حاضر ناظر کی جدید بنا دینا جہالت ہے نیز حاضر ناظر کے عقیدے کے بغیر فقط جوش محبت میں یا رسول اللہ کہا جائے یہ بھی جائز ہے کبھی غایت محبت اور شدید غم کی حالت میں حاضر و ناظر کے تصور کے بغیر غائب کے لیے لفظ ندہ بولتے ہیں یہ بھی جائز ہے کبھی صرف تخیل کے طریقے پر یعنی ذہن میں و تصور میں شاعرانہ عاشقانہ خطاب کیا جاتا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں شعرات و دیواروں اور کھنڈرات کو بھی مخاطب بناتے ہیں یہ ایک محاورہ ہے حاضر و ناظر وغیرہ کا کوئی عقیدہ یہاں نہیں ہوتا البتہ بدول صلاحت السلام حاضر ناظر جان کر حاجت روائی کے لیے اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ یا علی یا غوث وغیرہ کہنا بے شک ناجائز اور ممبل ہے اختعالی کے ارشاد ہے ادعونی نی استج لکن مجھے پکارو میری عبادت کرو میں تم سے قائب نہیں ہوں میں تمہارا پکارنا سنتا ہوں میری درخواست میں بعد قبول کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے قال رجل يا رسول الله اي ذنب اكبر عند الله قال ان تدعو مع الله احدا وهو خلقك یعنی ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کون سا گناہ عند اللہ سب سے بڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو پکارنے میں اور اس کی عبادت میں تو کسی کو شریک بنا دے یعنی خدا کی طرح اور کو پکارے قدان کی کچھ کو پیدا اللہ تعالی نے کیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح حاجت روائی کے لیے یا اللہ کہہ کر پکارتے ہیں اسی طرح دوسرے کو پکارے یہ بڑا گناہ ہے مشکات مظاہر حق جن نمبر ایک صفحہ اکتالیس لہٰذا نشست و برخاص اور بوقتی مصیبت یا اللہ کہہ کر اپنے خالق و مالک اور رازق کو جس کی شان اعلیک الرشائی ان قدیر اور بکل رشائی ان عادیم ہے پکار, کا چاہی ہے پکار کر مدد مانگنی چاہیے پکار کر مدد مانگنی چاہیے اور تمام حوائج اس کی بارگاہ میں پیش کرنے چاہیے کہ یا رسول اللہ یا غوث کہہ کر بال استقلال حاجت اور مشکل پشا سمجھ کر ان کو پکارے اور ان کی خدمت میں حوائج کو پیش کرے یہ تعلیم اسلام کے خلاف ہے عرت محبوب سبحانی غوث اعظم عبدالخادر جیدانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے مخاطب میں تجھ کو مخلوق کے پاس دیکھ رہا ہوں نہ کہ خالق کے پاس تو نفس اور مخلوق دونوں کا حق ادا کرتا ہے اور حق تعلیٰ کا حق ثاخت کرتا ہے یہ نعمتیں جن میں تو غرق ہے تجھ کو کس نے دی ہیں کیا خدا کے سوا کسی دوسرے نے دی الفت اور ربانی صفہ نمبر دو نیز فرماتے ہیں فلا تذهبن بهمتك إلى أحد من حلقك في معافاتك فذلك إشراك منك به لا يملك معه في ملكه أحد شيئا لا ظار ولا دافع ولا جاذب ولا سقم ولا مبتلا ولا معافا ولا مبرئ ولا معافي ولا مبرئ غيره فتوح الغيب مقال نمبر انسر سفى نمبر اكسو بلا بلا دفع کرانے کے لیے اپنی ہمت اور اپنی توجہ کسی مخلوق کے پاس مت لے جاؤ کہ یہ خلا تعلیٰ کا شریک بنانا ہے کوئی شخص اس کے ساتھ اس کی ملک میں کسی چیز کا مالک نہیں نہ نقصان نفق پہنچانے والا نہ ہٹانے والا نہ بیمار اور مبتلا کرنے والا نہ صحت اور نجات دینے والا اس کے سوا اور کوئی نہیں اور فرماتے ہیں فليكن لك مسؤول واحد ومعطي واحد وهمه واحده وهو ربك عز وجل الذي نواصي الملوك بيدي وقلوب الخلق بيدي التي هي امراء الاجساد فتوح الغيب مقال نمبر 58 بس چاہیے کہ تمہارا مسؤول جن سے مانگو وہ واحد يعني الله یعنی النواد عطا اور توجہ واحد ہو پر آگندہ نہ ہو اور وہ تیرا رب ہے عز وجل وہ رب کہ تمام بادشاہوں کی پیشانی کے بال اس کے دست قدرت میں ہیں تمام مخلوق کے دل جو جسموں کے حاکم ہوتے ہیں اس کے قبضہ میں ہیں خدا سے یہ کہ خدا کے سوا کسی اور کے لیے چاہے نبی ہو یا ولی حاضر و ناظر اور حاجت روا ہونے کا عقیدہ بالکل غلط اور باطل ہے اور اسلامی تعلیم کے خلاف ہے حاضر و ناظر افسر خدا کی ذات ہے مجدفانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں صبح صبح نو و تعلیٰ بر اخوال جزوی وکلوی امتدیاس و حاضر الناظر اس کے علاوہ کسی اور کے تصور سے ہمیں شرم کرنی چاہیے مکتوب نمبر اٹھتر جن نمبر ایک اور صفسو اعلیٰ کلوشی ان قدیر اور بک الجشی محیط حاضر و ناظر وغیرہ صرف اللہ پاک کے اوصاف ہیں اس میں کوئی شریک نہیں حضرت شاہدات اللہ صاحب نقش بندی جے پوری اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ اپنی ذات و صفات اور افعال میں یکتا ہے کوئی اس کی ذات و صفات اور اس کے افعال میں کسی قسم کی شرکت نہیں رکھتا معیار وسلوک صفحہ نمبر سات اس لیے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد سلطان العارفین حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحم اللہ توشی میں فرماتے ہیں کہ بعض اشخاص وہ ہیں جو اپنے حوائج اور مصیبت کے وقت اولیا و امبیا کو پکارتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی ارواح موجود ہیں ہماری پکار سنتی ہیں اور ہماری ضروریات کو خوب جانتی ہیں یہ بڑا شرک اور کھلی جہادت ہے اور ملا حسین جنا مفتاح القلوب میں فرماتے ہیں وزقدیمات کو فرست ندا کردن اموات غائبانہ بگمان آنکھ حاضر اللہ مصر یا رسول اللہ و یا عبدالقادر و مانند آن یعنی جو بزرگ وفات پا چکے ہیں ان کو ہر جگہ حاضر نازر گمان کر کے غائبانہ ندا کرنا جیسے یا رسول اللہ یا عبدالقادر وغیرہ یہ قدیمات کفر ہیں اور فتح و بجازیہ میں ہے بنق ارواف المشائخ ایک جو رت یعنی جو کوئی یہ کہے کہ بزرگوں کی روحیں ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو وہ کافر ہو جائے گا فتح و بجازیہ ما فتح و عالمگیری جن نمبر تین صفر تین سو چھبیس اور شاہ عبد العزیز محدث نبی رحمۃ اللہ علیہ عقائد عباط کے بارے میں یہ تحریر فرماتے ہیں انبیاء مرسلین را لوازم الوہیت اجودم غیب وشن وشوندنی فریاد یا ہرکش و جا قدرت بر جمیع مقدورات ثابت کنن تفسیر فتح عزیز سورہ بقرہ صفا نمبر ایک صفا باون امبیا اور رسولوں کے لیے لوازمی البوہیت جیسے کہ عالم غیب ہونا اور ہر جگہ سے ہر ایک کی فریاد کو سننا اور تمام مقدورات پر قدرت ثابت کرنا یعنی یہ عقیدہ باطل ہے بریدوی خیادات کے ایک بڑے عالم بھی مشکور آبادہ عقیدہ کے بارے میں واضح الفاظ میں فرماتے ہیں ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سب جا یعنی ہر جگہ حاضر الناظر بجس خدا عز اس مہو کے کوئی نہیں انواری الاحیہ فی من خیر البریہ صفح 124 سو چوبیس غرضی کہ یا رسول اللہ غوث اس عقیدہ سے کہنا کہ اللہ کی طرح یہ جی حضرات بھی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں یا ہماری ہر پکار اور فریاد کو سنتے ہیں اور حاجت روا ہیں جائز نہیں ہے اگر اپنا یہ جی عقیدہ نہ ہو لیکن اوروں کا عقیدہ بگڑنے کا اندیشہ ہو تب بھی جائز نہیں ہے کہ ان کے سامنے ایسے کے ہیں اور اس کے بارے میں بھی میرا خیال یہ ہے کہ یہ جی عقیدہ شیوں سے دیا گیا ہے وہ اپنے عائم میں اس نعشرہ کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں حاضر مناظر ہونے کا اور یا علی یا حسن یا حسین یا عباس ان ناموں سے ان کو یا فاطمہ یا سکینہ ان ناموں سے ان کو پکارتے رہتے ہیں تو یہاں پر بھی لنک ہی جا کے ملتی ہے